ان لدینا توفا حم الملا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں روح قبض کرتے ہیں انفسیحم ہی اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی گناگار ہیں تو جن گناگاروں کو موت آتی ہے فرشتے روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں مکن تم تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے گناہ کیے اللہ کی نافرمانیاں تم نے کیوں کی اولو وہ کہتے ہیں مرنے والے گناگار جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کن نہ مستد آفین ہم تو زمین میں کمزور تھے لوگوں کے پریشر میں آ کر ہم نے گنا کیے ہیں قالو فرشتے کہتے ہیں علم تکن اور کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی اگر وہاں نیکی پر عمل کرنا مشکل تھا تو ہجرت کر جاتے دوسری جگہ چلے جاتے اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے فتح جرو فیحا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس میں ہجرت کرتے فلا اکمو جہنم بس ایسے لوگوں کے عذر قابل قبول نہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ساعت مسیح اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی عیسائیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مکہ مکرمہ میں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا مگر جب ہجرت فرض ہوئی تو انہوں نے ہجرت نہ کی اب کیا ہوا کہ مکے میں رہتے تھے کافروں کی کھل کر وہ مخالفت نہ کر سکتے تھے جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو کافروں نے ان مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تو یہ کافروں کی مروت میں اور ان کے پریشر میں آ کر غزبۂ بدر میں جنگ میں آ گئے اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تو جب ان کی روحیں نکالی گئیں تو فرشتوں نے کہا رے تم تو مسلمان کہلاتے تھے اور تم کافروں کی طرف سے جنگ کر کے اپنے آپ کو تم نے تباہ کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو کمزور تھے زمین میں تو نے کہا کہ ہجرت کر جاتے اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں جس جگہ پر انسان کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو اور دوسری جگہ موجود ہو کہ جہاں پر چلا جائے تو اس کے دین کا تحفظ ہو سکتا ہے تو اس پر فرض ہے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے ورنہ گناہ گار ہوگا چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو چاہے یورپ میں رہتا ہو چاہے کہیں بھی رہتا ہو دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور اس کے لیے یہ طاقت موجود ہو کہ وہ ہجرت کر سکتا ہو تو ایسے ملک میں اس کے لیے جانا لازمی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کی تعلیمات فرائض واجبات کو ادا کر سکے علم مستند ہاں جو لوگ کمزور ہیں منر رجاج مردوں میں سے والنساء اور عورتیں والبلدان اور بچے لا یس کاپی جو فجرت کی طاقت نہیں رکھتے ولا یادو سبیلا اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے فلا اک اللہ یا فو یہی لوگ ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرما دے گا بکان اللہ عفو و خفو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے افو درگزر کرنے والا ہے بخشنے والا ہے وَمَن فی سبیل <اللہ> جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہجرت کرو تو وہ کہنے لگے کیسے کریں یہ ہمارا کاروبار یہاں ہمارا مکان یہاں ہمارے رشتہ دار اب سب تو کافر ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آ جائیں تو وہاں نہ تو ہمارا کاروبار ہے نہ مکان ہے نہ رشتے دار ہیں تو کیا کریں گے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اللہ تعالی غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا کر دے گا آپ دیکھ لیجئے کہ جن مسلمان بھائیوں نے جب پاکستان بنا انہوں نے انڈیا سے ہجرت کی صرف اس وجہ سے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے تو آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس انڈیا میں تھا اللہ تعالی نے ہجرت کی برکت سے انہیں پاکستان میں اس سے زیادہ عطا فرمایا نہ ان کا گھر تھا نہ کاروبار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا نیت اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ومئی من حاجر فی شبیر اللہ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد فل الارض مورا غمن کسی و سا وہ زمین میں بہت زیادہ وسعت اور کشادگی پائے گا ایک بوڑھے شخص تھے مکے میں رہتے تھے لیکن تھے مالدار جب انہیں یہ آیت سنائی گئی کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے اور کافروں میں رہ کر وہ مر جاتے ہیں یا کافروں کے ساتھ مرتے ہیں ان پر سختی کی جاتی ہے صرف کمزور لوگوں کو ہجرت نہ کرنے کی اجازت ہے تو انہوں نے غور کیا اور سوچا کہ میں ہوں تو کمزور بوڑھا ہوں لیکن چارپائی پہ میں لیٹ جاتا ہوں چار آدمی میں مقرر کرتا ہوں انہیں مال دے دیتا ہوں وہ مجھے اٹھا کر مدینے پہنچا دیں گے تو یہ ان کا جذبہ بیدار ہوا وہ چارپائی پہ لیٹ گئے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اب وہ راستے میں تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں نے افسوس کیا سوچنے لگے کاش وہ کامیاب ہو جاتے اور مدینے آ جاتے ہجرت ان کی مکمل ہو جاتی اور کافر ہنسنے لگے مداق اڑانے لگے کہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے وہ ہجرت میں بھی ناکام رہے اور اپنے گھر بار سے بھی معروم رہے اس پر یہ آئے تقریباً نازل ہوئی پم يَخْرُجْ رج میں بہتی إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ و ہی جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے سم میت ریکل پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا فقط وقا اجر اسے خوب اجر عطا فرمائے گا وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا نتیجے کا وہ مکلف نہیں ہے اس نے کوشش کی اسے کوشش اور نیت کا ثواب دیا جائے گا ہم بھی کوشش کریں اس وقت پوری دنیا میں خصوصا پاکستان میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو ہم کوشش کریں بے حیائی کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں قرآن کے نور کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اور نیت پر انشاءاللہ میں اللہ ہمیں فرمائے گا اور اللہ تعالی چاہے تو کرم ہو سکتا ہے ایسا کرم ہو جائے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے بچہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے بچہ بچہ محمود رزنبی بن جائے محمد بن قاسم بن جائے تو ہو سکتا ہے اگر ایسا بظاہر نہ بھی ہو کوئی بہت بڑی کامیابی نہ بھی ملے تو نیت کا سواب ضرور ملے گا ہری اس میں آتا ہے کہ انسان اپنے امال سے جنت میں نہیں جائے گا اپنی نیتوں کی وجہ سے جائے گا انسان عمل کتنے کر لے گا اس کی جتنی طاقت ہے اچھی اچھی نیتیں کر لے کوشش بھی کرے ہو سکتا ہے کئی اچھے پلان بنانے کے بعد وہ عمل نہ کر سکے لیکن وہ نام امال میں تو نیکیاں لکھ دی گئی جب وہ نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا اسے بتایا جائے گا یہ تیری وہ نیتیں ہیں جو تو نے ارادہ تو کیا کوشش بھی کی لیکن تو اس پر عمل نہ کر سکا تجھے جی اس کا ثواب بھی دی دیا گیا